بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و رحمان نمکریم کل طواف کا تذکرہ اور اس کا کرنے کا طریقہ اور اس کے متعلق کچھ باتیں عارض کی گئی تھی ہمارا یہ حج کا طریقہ حج تمتو والا چل رہا ہے اور حج تمتو کے اندر انسان مکہ مکرمہ میں جب پہنچتا ہے تو وہ عمرہ کا احرام باندھ کر پہنچتا ہے اور اس کا یہ پہلا طواف احرام کی حالت میں ہوتا ہے اور ایک مسئلہ ذہن میں رہا ہے کہ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی کرنا ہے اور وہ احرام طواف کی حالت میں ہو رہا ہو تو اس کے اندر ایک طریقہ مسنون یہ بھی ہے کہ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچیں گے ابھی تک تو ہمارا تلبیہ چلتا رہے گا لبیک اللہ لب لب لا شریک لک لب ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک یہ تلبیہ جاری رہے گا ہاں جاری رہے گا یہاں تک کہ جب ہم طواف کے ارادے سے اور عمرے کے ارادے سے بیت اللہ پہنچ جائیں گے اور بیت اللہ پر ہماری نظر پڑے گی اس وقت تکبیر کہنا ہے تین مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تین مرتبہ پھر اس کے بعد جب ہم طواف کے ارادے سے نیت کریں اور نیت کر کے حجر اسود کا استعلام کریں گے تو بس استعلام کے وقت اب ہمارا تلبیہ ختم ہو جائے گا استعلام تک تلبیہ کہنا ہے اور اب اسلام کا جب موقع آ جائے گا نیت کر لیں گے اب ہم تواف شروع کرنے کا ارادہ کریں گے تو اب تلبیہ اسٹاپ کر دیں گے تلبیہ ختم ہو گیا اب اب اس کے بعد جو ہے طواف کی مسنون جو دعائیں ہیں یا اپنے توبہ جو ذکر کرنا ہے اس کے اندر مشغول ہونا ہے اور چونکہ یہ ہمارا طواف احرام کی حالت میں ہے تو اس طواف کے اندر دو چیزیں مردوں کے لیے اور مسنون ہیں دو چیزیں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں مستورات کے لیے نہیں ہے ان میں سے ایک چیز اجتباع ہے استباء کا مطلب یہ ہے کہ احرام جو ہے عام طور پر ہمارا دونوں سولڈر اور دونوں کندھوں کے اوپر چادر ہوتی ہے اور دونوں کندھے اور دونوں سولڈر چادر کے اندر ڈھکے ہوئے رہتے ہیں اس طریقے سے ہوتا ہے احرام اس طریقے پر باندھنا ہے وہاں آپ دیکھیں گے عام طور پر لوگوں کو بہت سے خاص کم مصر کے آتے ہیں تو اکثر یہ پہلا یہ رائٹ شولڈر جو کھلا ہوا رکھتے ہیں عام حالت کے اندر نماز کے اندر بھی لیکن ہمارے احناف کے یہاں ہر وقت یہ دونوں کندھے دونوں سولڈر بند رکھنا ہے اور خاص کر نماز کے عقت بند ہی رکھنا ہے لیکن جب یہ طاف شروع کریں گے تو طواف کے اندر مردوں کے لیے از اتباع مسنون ہے از اتباع کا مطلب یہ ہوگا کہ اب یہ دہنا جو سولڈر ہے ہمارا رائٹ سولڈر اس کو کھلنا ہے اور احرام کو اس طریقے سے ڈالیں گے ہم یہ کھل جائے گا اور اس طریقے سے ہمارا یہ تواف شروع ہوگا سات و سات چکروں کے اندر مسنون یہی ہے کہ مرد اپنے اس رائٹ شولڈر کو کھلا رکھیں گے ایک سنت مردوں کے لیے یہ ہے اور دوسری سنت مردوں کے لیے طواف کے اندر جس طواف کے بعد صحیح کرنا ہے اور جو طواف احرام کے ساتھ ہو رہا ہو دوسری سنت یہ ہے کہ پہلے تین چکروں میں رمل کرنا ہے رمل کا مطلب یہ ہے کہ ذرا سینہ نکال کر بہادروں کی طرح اپنے مضبوط مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھانا اور مضبوطی کے ساتھ قدم رکھنا جیسا بہادر چلتے ہیں میدان جنگ کے اندر اس طریقے سے چلنا ہے پہلے تین چکروں میں لیکن یہ بھی اس وقت ہے جب کہ بہت بھیڑ نہ ہو اجتحام نہ ہو اور ہم آسانی کے ساتھ اس طریقے سے رمل کر سکتے ہوں لیکن اگر اتفاق سے بہت زیادہ بھیڑ ہے جیسا کہ توافِ زیارت کے وقت میں دسویں تاریخ کو بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ اطحام اور بھیڑ کی شکل ہوتی ہے اور وہاں انسان یہ رمل کرنا بھی چاہے تو ناممکن ہوتا ہے تو خیر اس وقت تو مجبوری ہے ورنہ جب کر سکتے ہوں تو مردوں کے لیے تین پہلے چکروں میں پہلے تین چکروں میں پہلے تین شوق کے اندر رمل کرنا مصنون ہے یہ دو چیزیں مردوں کے لیے ہے باقی عورتوں کے لیے نہیں ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے یہ رمل کیوں ہے رمل کی جو سنت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ حضر پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلم عمر قضاء کے لیے جب تشریف لے گئے تھے اور بیت اللہ کے طواف کا ارادہ فرمایا تھا تو کفار مکہ اس وقت بیت اللہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور آپس کے اندر یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ مدینہ منورہ کے جو مہاجر اور انصار آئے ہیں اور یہاں سے جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے وہاں کی بخار نے اور وہاں کے ویدر نے ان کو بالکل کمزور کر دیا ہے اب ان کے اندر کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بذری وحی پتہ چل گیا کہ یہ کفار مکہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو حکم فرمایا کہ ان کے سامنے اپنے قوت کا مظاہرہ کرو اپنے قوت کو بدلاؤ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمزور ہو کر آئے ہیں ذرا سینہ نکال کر چلو بہادروں کی طرح تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ الحمد ہم وہاں کے ویدھر سے اور بخار سے کمزور نہیں ہوئے ہیں روحانی قوت تو ہے یقیناً ایمان کی قوت اور الحمد ظاہری اعتبار سے بھی ہمارے جسموں کے اندر قوت ہے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح رمل کرنے کا حکم فرمایا تھا اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئے کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے بطور سنت کی مقرر کر دیا سنت کے اس یادگار کو قائم کر دیا اس لیے مردوں کے لیے وہ طواف جس کے بعد صحیح کرنا ہے اور جو طواف احرام کے ساتھ کیا جا رہا ہو ان اس طواف کے اندر مردوں کے لیے دو دو چیزیں مصنون ہیں باقی عورتوں کے لیے نہیں مستورات کے لیے نہیں مستورات تو اپنی حالت کے اوپر رہیں گی تو بہرحال اب ہم طواف جب شروع کریں گے تو براؤن لکیر پر آ جائیں گے بیت اللہ کے سامنے ہمارا سینہ ہوگا اور اس وقت ہم استعلام کریں گے اور جیسا کہ کل بتایا گیا تھا کہ بیت اللہ کے اندر جو حجر اسود ہے حجر اسود کے اوپر عام طور پر خوشبو اور پرفیوم پکر وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے اور احرام کی حالت میں ہم خوشبو اور پرفیوم پرفیومس استعمال نہیں کر سکتے اس لیے استحام کے وقت میں اگر موقع ہو تب بھی ہم حجر اسود کے اوپر اپنا ہاتھ نہیں رکھیں اور اپنا چہرہ نہیں رکھیں بعد میں موقع ہو تو حجر اسود کا استعلام کر لیں گے ابھی تو دور ہی سے یہ تصور اور یہ خیال کر کے کہ ہمارا ہاتھ حجر اسود کے اوپر ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہم حجر اسود کی طرف متوجہ ہوں گے اور انہیں ہاتھوں کو بوسہ دے دیں گے اس طریقے پر اور یہ خیال کر کے کہ میرے یہ ہاتھ حجر اسود کے اوپر تھے اب میں اپنے ہاتھوں کو جو بوسہ دے رہا ہوں چوم رہا ہوں اس کو چمن جو دے رہا ہوں اس خیال سے اور تصور سے کہ میں بیت اللہ کو حضر اسود کو بوسہ دے رہا ہوں بس یہ استعلام ہو جائے گا اب استعلام کے بعد فوراً ہم اپنا رخ جو ہے سیدھے کی طرف کر لیں گے رائٹ کی طرف بڑھ جائیں گے مڑ جائیں گے اور رائٹ کی طرف مڑ کر اب حتیم کی طرف چل کر اپنا یہ طواف شروع کریں گے کل بتلایا گیا تھا کہ احرام کی حالت کے اندر یہ طواف کی حالت میں طواف کی حالت میں اپنا سینہ جو ہے چیسٹ بیت اللہ کی طرف نہ کریں بلکہ سیدھا سامنے کی طرف کریں اگر بیت اللہ کی طرف جان بوجھ کر اپنے ارادے سے سینہ کریں گے تو کتابوں میں اس کو مکرو تحریمی لکھا ہے معلم الحجاج کے اندر بھی ہے عمد الفقہ کے اندر بھی ہے اور دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے البتہ مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتح نظامیہ ہے اس کے اندر یہی سوال حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ مقرو تحریمی لکھتے ہیں بعض حضرات حرام بھی لکھتے ہیں کہ طواف کی حالت کے اندر نشینہ بیت اللہ کی طرف نہ نہیں کرنا چاہیے لیکن کبھی کبھی اتنی بھیڑ ہوتی ہے اتنا وہاں پر ہجوم ہوتا ہے اور اتنے لوگوں کی کثرت ہوتی ہے اور ایسے دھکے آتے ہیں کہ انسان بلا ارادہ بھی اگر سیدھا چلنا چاہے تو اس کے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے اور خود بخود اس کا سینہ بیت اللہ کی طرف ہو جاتا ہے بلکہ کبھی کبھی تو انسان دھکوں کی وجہ سے اپنے اختیار کے بغیر آگے چلتا چلے جاتا ہے اور اس کا سینہ بھی بیت اللہ کی طرف ہو جاتا ہے تو حضرت نے اس کے جواب کے اندر تحریر فرمایا ہے کہ یہ تو بالکل غیر اختیاری حالت ہے انسان اپنے اختیار سے نہیں کر رہا ہے بالکل اضتراری کیفیت ہے تو امید ہے کہ اللہ پاک اس کو معاف فرما دیں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی مواخذہ یا کوئی حکم مرتب نہیں ہوگا تو خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے ارادے سے تو ہم بیت اللہ کی طرف اپنا سینہ نہ کریں بلکہ طواف کے وقت بالکل سامنے کی طرف چہرہ رکھیں سامنے کی طرف فیس کریں اور سامنے ہی کی طرف اپنا رخ کریں اور سیدھے چل کر طواف کو ادا کریں گے لیکن کبھی اتفاق سے ایسی بھیڑ ہو اظہام ہو اور اظہاں اور بھیڑ کی وجہ سے دھکوں کی وجہ سے اگر ہمارا سینہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا تو اللہ معاف کرے انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا ایک مسئلہ تو یہ ہے اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر اتفاق سے اگر ہمارے بھائی نے کہا تھا ایک بات کہ اگر طواف کے درمیان میں نماز شروع ہو جائے طواف کے درمیان میں نماز شروع ہو جائے تو اب یقیناً نماز کے وقت میں ہم کو بیت اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہی ہے تو اس وقت کیا کریں گے تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہم طواف شروع کرنے سے انداز طواف شروع کرنے سے پہلے ہم لگا لیں کہ طواب شروع کریں گے ہم تو ہمارا طواب پورا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے یا ٹائم نہیں ہے اگر اتنا ٹائم نہ ہو اندازہ یہ ہے کہ نماز شروع ہونے میں خالی پانچ منٹ دس منٹ باقی ہے اور میں پانچ اور سات اور دس منٹ میں اپنا طواب پورا نہیں کروں گا تو مناسب یہ ہے کہ ٹھہر جائے نماز ادا کر لیں اور نماز ادا کرنے کے بعد اطمینان سے طواف شروع کریں لیکن اگر اتفاق سے طواب شروع کر دیا تھا معلوم نہیں تھا اندازہ نہیں تھا اور نماز شروع ہو گئی تو پھر اگر ہم نے ایک چکر یا دو چکر یا تین چکر لگائے ہیں اور اس وجہ سے ہم کو طواف چھوڑ کر نماز کے اندر شامل ہونا پڑا تو مناسب یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اپنا یہ طواف اثر نو کر لیں دو دو تین چکر کیے ہیں ان کو ختم کر دیں چار چکروں سے کم اگر چکر لگائے ہیں تو اپنا یہ طواف ختم کر کے مستحب طریقہ یہ ہے مستحب طریقہ یہ ہے کہ اثر نو اپنا طواف کر لیں سات چکر اس کے بعد مستقل طور پر لگا لیں اور اگر چار چکر ہم لگا, چکر ہم لگا چکے تھے چار چکر لگا چکے تھے اور پانچویں چکر یا چھٹے چکر کے اندر نماز شروع ہو گئی اور ہم کو خطرہ یہ ہے کہ اگر میں اپنا طواف پورا کروں گا تو امام صاحب کے ساتھ میری رکاج چھوٹ جائے گی تو چونکہ وہاں کی نماز بھی بہت اہم ہے بہت اہم ہے وہاں کی اس لیے اگر رکاج چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو اپنے ہم تواف کو چھوڑ دیں گے اور تواف کو چھوڑ کر امام صاحب کے ساتھ نماز کے اندر مشغول ہو جائیں گے اب مجبوراً بیت اللہ کی طرف یقیناً رخ ہوگا ہمارا لہٰذا یہ تو صورت معاف ہے اب اس کے بعد جب ہم نماز سے فارغ ہو جائیں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب کیا کریں گے تو مسئلہ یہ ہے قیاض کا ہے یہ امدد الفقہ کے اندر بھی لکھا ہے کہ جہاں ہم نے چکر کو چھوڑا تھا اور جہاں ہم نے طواف چھوڑا تھا اور جہاں ہم نے نماز کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کر دی تھی وہیں سے اپنا طواف شروع کر دیں وہیں سے طواف شروع کر دیں از نو حجر اسود کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی آ گیا اور حضرت ادفت کے پاس سے اپنا وہ چکر لگانا شروع کیا تو بھی چل سکتا ہے لیکن اگر وہیں سے اس نے کھڑے کھڑے جیسے یہاں گھوم رہا تھا یہاں پہ اس نے نماز شروع کر دی اور نماز پوری کرنے کے بعد اب یہیں سے اپنا طواف شروع کر دے اور جو باقی چکر پورے کر لے تو انشاءاللہ شاء پورا ہو جائے گا تو اس مجبوری کی وجہ سے اگر ہم کو بیت اللہ کی طرف سیدھا کرنا پڑا تب تو بات الگ ہے خیر بہرحال اب ہم نے طواف کرنا شروع کیا کرتے کرتے حتیم کے بعد پہنچیں گے حتییم سے پھر آگے بڑھیں گے آگے بڑھتے بڑھتے بڑھتے حجر اسود کے سامنے ایک رکن یا معمانی آتا ہے مثال کے تو پر یوں سمجھ لیجیے کہ یہ بیت اللہ ہے یہ بیت اللہ ہے یہاں حجر اسود ہے ہم نے یہاں سے اپنا طواف شروع کیا یہاں سے جب آگے بڑھیں گے تو آگے بڑھ کر حتیمہ آئے گا یہاں سے بڑھتے بڑھتے حتییم کے پیچھے سے ہم کو چکر لگانا ہے حتیم کے اندر سے طواف کرنا نہیں ہے بلکہ حتییم کے اوپر سے اور باہر سے طواف کرتے ہوئے گزریں گے ہم تو یہ پہلا کونا ہے دوسرا کونا ہے یہ تیسرا کونا ہے یہ کورنر ہے اس کو رکن عراق اور رکن شامی کہا جاتا ہے پھر ہم بڑھتے بڑھتے یہاں پر آئیں گے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے رکن یمانی اب رکن یمانی کے پاس سے جب ہم ادھر آئیں گے ادھر سے کرتے کرتے کرتے یہاں پہ جب آئیں گے تو اس صورت کے اندر ایک مسئلہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر ہم بالکل قریب سے گزر رہے ہوں بالکل بیت اللہ سے قریب اس طریقے سے قریب سے گزر رہے ہیں کہ ہم بیت اللہ کو اپنے ہاتھ لگا سکتے ہوں تو رکن ایمانی سے گزرتے وقت رکن ایمانی کا اجترام بھی مستحب ہے رکن ایمانی کو لیکن رکن ایمانی کو بوسہ دینا نہیں ہے چومنا نہیں ہے صرف اگر ہم وہاں سے قریب سے گزرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ رکن ایمانی کو لگا سکتے ہوں اور ہمارا چیسٹ سینا سامنے کی طرف رہے صرف چلتے چلتے خالی ہاتھ اسی طرح سے لگا دیویں دونوں ہاتھ یا ایک ہاتھ رائٹ ہاتھ اور رائٹ ہینڈ تو صرف اپنے हाथों को लगा دینا ہے اور ہاتھوں کو لگا کر آگے بڑھ جانا ہے بڑھ حجر بوسہ دینا नहीं لیکن یہ بھی اس وقت ہے جب کہ ہم کو اندازہ یہ ہو کہ رکن یا معنی کے اوپر عطر وغیرہ نہیں ہے خوشبو وغیرہ لگی بھی نہیں ہے لیکن اگر اندازہ یہ ہے کہ اس پر بھی خوشبو لگی ہوئی ہے کچھ تجربہ ہو گیا ہے کسی نے بتا دیا ہے کہ وہاں پر بھی پرفیومس اور عیتل لگا ہوا ہے ماشاء اللہ پورا بیت اللہ معطر رہتا ہے ہر وقت ہے. خوشبو سے بھرا ہوا رہتا ہے تو اگر اندازہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی عطر لگا ہوا ہے تو پھر ہم خالی ایسے ہی بڑھ جائیں گے یہاں پر ہاتھ لگا سکتے ہوں تو ہاتھ لگانا ہے اور اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ہو تو حضر اسود کو جس طریقے سے ہم ہاتھ کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو وسعہ دیتے ہیں رکن ایمانی میں یہ عمل کرنا نہیں ہے بس صرف رکن ایمانی کے اندر اگر ہاتھ لگا سکتے ہوں استعلام ہاتھ سے کر سکتے ہوں تو ہاتھ لگا کر آگے بڑھنا ہے اس طریقے سے جب آگے بڑھیں گے یہاں جب آئیں گے براؤن لکیر کے اوپر تو ہمارا ایک چکر پورا ہو جائے گا یہاں سے شروع کیا تھا اور چکر لگاتے لگاتے تو آف کرتے کرتے اس طریقے سے یہاں پر دوبارہ حجر اسود کے سامنے جب آئیں گے تو ایک چکر پورا ہوگا اور ایک چکر پورا ہونے کے بعد پھر اس کے بعد ہم بیت اللہ حجر اسود کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور حجر اسود کی طرف اپنا چیسٹ کر کے یہاں پر بھی گنجائش ہے چونکہ اب ہم کو استعلام کرنا ہے تو استعلام کے وقت میں ہمارا سینہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے گا تو اس وقت بھی گنجائش ہے لیکن یہاں پر بھی اتنا ہم خیال رکھیں کہ جب ہم حضر رسود کی طرف متوجہ ہوں تو وہاں کھڑے کھڑے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے اور اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے دیں گے اور پھر اس کے بعد جب آگے بڑھنا شروع کریں تو وہاں کھڑے کھڑے ہی اپنا رخ سیدھے کی طرف کر دیں اپنا پیر جو ہے سیدھے طرف موڑ لیں آگے بڑھ نہ موڑیں یعنی کہ ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف ہے اور چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے وہیں سے آگے بڑھنا شروع کر دیں کوشش یہ کرے پوری توجہ اس کے اس کی طرف رکھیں کہ ہم یہاں کھڑے تھے جہاں ہم نے استلام کیا اور یہیں سے اپنا رخ اس طریقے سے اور پھر آگے کر کے اپنے تواف کو شروع کر دیں گے اس طریقے سے اب دوسرا چکر شروع ہوگا دوسرے چکر کے بعد جب ہم حضرت اسود کے پاس آئیں گے تو پھر استعلام کرنا ہے ہر چکر کے اندر استعلام کرنا ہے اس طریقے سے سات چکر لگانا ہے سات شوت لگانا ہے ہر شوت کے وقت میں استعلام کریں گے اور ہر شوت کے وقت استعلام کرنے کے بعد جب ہم ساتواں چکر پورا کریں تو ساتواں چکر پورا کرنے کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کو موقع ہو تو ہم ملتظم کے پاس آ جائیں سات چکر پورا کرنے کے بعد اب ہم ملتظم کے پاس آئیں گے ساتواں چکر پورا کرنے کے بعد پھر آٹھواں آٹھویں مرتبہ استعلام کرنا یہ بھی سنت لکھا ہے سات چکر پورا کرنے کے بعد پھر آٹھواں استعلام یعنی حجر اسود کی طرف متوجہ ہو کر اپنے ہاتھوں کو چومنا حضرت مفتی شفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلا استعلام اور آٹھواں استعلام یہ سنت موقع ہے اور درمیان کے جو استعلام ہے یہ اتنی زیادہ اس کی تاکید نہیں ہے اتفاق سے اگر چھوٹ گیا اور ہم کو یاد نہیں رہا اور آگے بڑھ گئے اور اس طریقے سے ہمارا تواف کا دوسرا یا تیسرا چکر شروع ہو گیا تو درمیان میں اگر استعلام چھوٹ گیا تو اس کے اوپر اتنی زیادہ تاکید نہیں ہے بہتر تو یہ ہے کہ ہر چکر کے وقت میں ہم استلام کر کے آگے بڑھیں لیکن اگر اتفاق سے درمیان میں چھوٹ گیا ہو تو اس کے اوپر اتنی زیادہ تاکید نہیں ہے لیکن پہلی مرتبہ اور آٹھویں مرتبہ اشتلام ہے پہلی مرتبہ اور آٹھویں مرتبہ استعلام ہے اب ہمارا یہ طواف پورا ہو گیا طواف پورا کرنے کے بعد دو رکعات طواف کی ادا کرنا ہے اور یہ دو رکع طواف کی ادا کرنا واجب ہے اگر موقع مل جائے آسانی کے ساتھ اگر ہم مقام ابراہیم کے پاس پہنچ کر دو رکعات مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں وہ تخض المقام ابراہیم ابراہیم اگر دو رکعات وہاں ادا کر سکتے ہو تو بہت اچھا وہاں دو دورکات ادا کر لیں گے لیکن اگر وہاں دو رکعت ادا کرنے کا موقع نہ ملے تو پورے مسجد حرام کے اندر جہاں بھی موقع مل سکتا ہو جہاں بھی ہم یہ دو رکعت پڑھ سکتے ہوں پڑھ لیں گے لیکن اس کے اندر یہ ذہن میں رہے کہ یہ دو رکعت اس وقت ادا کرنا ہے جبکہ مکرو وقت نہ ہو اگر عصر کے بعد ہم طواف کر رہے تھے اور مغرب سے پہلے پہلے ہم طواف کر کے فارغ ہوئے تو ہمارے احناف کے یہاں مغرب سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے لہٰذا اس وقت کی دو رکعتوں کو ذرا ہم مغربات پڑھ لیں گے مغرب کے بعد ادا کریں گے یا فجر کے بعد ہم نے طواف شروع کیا تھا اور اسی وقت کے اندر کہ آفتاب طلوع ہو رہا تھا یا آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہم اپنے طواب سے فاروق ہوئے تو یہ بھی مقرو وقت ہوتا ہے تو اس وقت کی دو رکعتوں کو ذرا ہم دیر کر دیں اور بعد میں جب مکرو وقت ختم, ختم ہو جائے اس کے بعد پھر ہم ان دو رکعتوں کو ادا کر لیں گے اس طریقے سے الحمدللہ یہ ہمارا طواب پورا ہو جائے گا اب اس کے بعد صحیح کرنا ہے صحیح کا طریقہ ان آئندہ ملث میں اللہ نے چاہے تو عرض کیا جائے گا اللہ پاک آسان فرمائے اور قبول فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ و نشد رب اللہۃب الرب الزۃ الصفون وسلم وسلم الحمد للّہ رب العالمین